الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں نماز پڑھنے کا جہاں پر بھی حکم دیا ہے الفاظ یہ استعمال کیے ہیں بصال نماز قائم کرو کسی بھی چیز کو قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ اسے کما حقو ادا کیا جائے اور نماز قائم کرنے کا معنی ہے کہ نماز کو کما حقو ادا کیا جائے اور نماز کو کما حقو ادا کرنے کے لیے چھ کام کرنا پڑتے ہیں چھ چیزیں ہیں اگر وہ نماز کے اندر جمع ہوں تو نماز قائم ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلو کمارا جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو اگر نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہوگی تو نماز قائم ہوگی وغیرہ نہیں دوسری بات اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ان سلا کالت کتاب موقوط نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرد ہے نماز کا جو وقت مقرر ہے اس وقت مقرر میں نماز پڑھی جائے گی تو نماز قائم ہوگی اور کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے کہ نماز سے بندہ رہ جائے لیٹ ہو جائے سویا رہ جائے بھول جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوتاہی بیداری میں ہوتی ہے ولی سط تفریح تو فل یاو فنوم فن نیند کے اندر یہ تفریط اور کوتا ہی نہیں تو لہذا اگر تم میں سے کوئی آدمی فائدہ ناما او ناسیہ کوئی آدمی نماز پڑھنا بھول جائے یا سو گیا فروسلی دستے فضا اداکارہ جو ہی اس کو یاد آتا ہے یا وہ بیدار ہوتا ہے تو نماز ادا کر لے تیسری بات اللہ تعالی کا حکم ہے رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ فرضی نماز با جماعت ادا کی جائے کسی شرعی عذر کی بنا پر اگر کوئی آدمی جماعت سے رہ گیا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اسی طرح یہ قامت کا معنی ہے یو وادب نہ نماز پر دوام اور ہمیشگی ہو یہ نہیں کہ کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی ہمیشہ بندہ نماز پڑھے کبھی کوئی بھی نماز نہ چھوڑے یعدلون عدلو نماز کے ارکان کے اندر تعدیل ہو اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ نماز ادا کی جائے جلد بازی اور تیزی نماز کے اندر نہ ہو پھر اسی طرح باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے نماز کی صفیں سیدھی اور درست ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان تسلیت صفوفی من افامت اصطلاح صفوں کو برابر کرنا صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی پر بڑا زور دیا کرتے تھے بڑی توجہ دیتے تھے جب بھی جماعت کرواتے تو نمازیوں کو دیکھتے کہ ان کی صفیں درست ہیں یا نہیں ان کو حکم دیتے سبفا کم اپنی صفیں برابر کر لو ہادو بالآناک تمہاری گردنیں بالکل ایک لائن میں سیدھی برابر ہونی چاہیے سد الخلل صفوں کے اندر دو آدمیوں کے درمیان میں خالی جگہ کوئی نہیں ہونی چاہیے فرمایا شیطان وہ صف کے درمیان میں ایسے گھسنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان الحلف جس طرح وہ بکری کا چھوٹا بچہ وہ انسان کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگوں کے اندر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان بھی صف کے اندر نمازیوں کے درمیان ایسے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے لہذا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوا کرو صحابہ کراں فرماتے ہیں ہم اتنا مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے ہمارے کندھے کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کے کندھے کے ساتھ کندھا پاؤں کے ساتھ پاؤں پنڈلی کے ساتھ پنڈلی تک جڑ جایا کرتی تھی اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جڑ کر کھڑے ہوتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صفوں میں آنے کی ترغیب دیتے خیرفری جعلی اولا مردوں کی بہترین صفیں وہ ہیں جو آگے ہیں وہ سر اور صفیں جتنی پیچھے ہوں گی امام سے وہ اتنی ہی بری ہیں یعنی مردوں کو چاہیے کہ امام کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں آگے آ کے کھڑے ہوں اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ابتدائی صفوں پر پہلی صفوں پر درود بھیجتے ہیں فرشتوں کا درود کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ فر اللہ اللہ عمر فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کر اللہ اس کو معاف کر دے بخش دے یہ فرشتوں کا درود ہے تو پہلی صفوں صف والوں کے لیے یہ دعا کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بتائی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اسی طرح صف کا جو دایاں حصہ ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے صف کے دائیں جانب والے لوگوں پر درود بیچتے ہیں یعنی ان کے لیے بھی دعائیں رحمت و نوفرت کی جاتی ہے تو جو پہلی سف ہے وہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو دونوں برابر ہیں لیکن پچھلی صفوں میں جو دائیں جانب ہے سف کی وہ زیادہ اہمیت کی عام ہے ہمارے ہاں عموماً وہ بائیں طرف زیادہ زور دیتے ہیں لوگ کھڑا ہونے کے لیے کوشش یہ کریں کہ دائیں طرف کھڑے ہوں امام کے یہ نہیں کہ اب سارے ہی دائیں طرف کھڑے ہونا شروع ہو جائے اور بائیں طرف سے امام کے کوئی بھی آدمی نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے امام کے زیادہ سے زیادہ قریب امام کے قریب ترین کھڑے ہونا چاہیے امام صف کے درمیان میں وسط میں ہونا چاہیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ جب جماعت کرواتے مردوں کی صفح پہلے بنوا لیتے جب سارے مرد کھڑے ہو جاتے بڑے آدمی اس کے بعد بچوں کو کھڑا کرتے اگر پہلی صف میں چار پانچ سات دس جس طرح ہماری مساجد میں روٹین ہوتی ہے نمازیوں کی تھوڑے سے بڑے آدمی ہیں کچھ بچے ہیں تو بچے بھی پہلی صحبے کھڑے ہوں یہ نہیں کہ اگلی صحبے جگہ باقی ہے اور بچوں کو پیچھے کھڑا کر دیا جائے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ہاں بچوں کا مقام بڑے آدمیوں کے بعد ہے پہلے بڑے آدمی کھڑے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی اللہ من کم بن تم میں سے جو صاحب شعور ہیں اقل مند لوگ ہیں وہ میرے زیادہ قریب کھڑے ہوں پھر جو ان کے بعد والے ہیں الکرب فالاقرب عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مردوں کی صفوں کے آخر میں کھڑے ہوتے تھے اور یہ تینوں نام بہت بڑے ہیں عبداللہ ابن عمر عبداللہ اللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے دور کے بہت بڑے فقیر محدث اور مفسر صحابی ہیں لیکن چونکہ چھوٹے ہیں چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کو اگلی صفوں میں جگانی نہیں جاتی وہ پچھلی صاحب میں کھڑے ہوتے ہیں عطا کے فرماتے ہیں اعرف انقضاء رسول اللہ صلی علیہ وسلم من تقبیر آگے مردوں کی سفید ہوتی ہم اتنا پیچھے کھڑے ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کی آواز ہمیں ہم تک نہیں پہنچتی تھی جب سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا جاتا مسجد میں اللہ اکبر کی آواز ہوتی پھر ہمیں پتا چلتا کہ نبی علیہ سلاۃ والسلام نے سلام پھیر دیا اعرف انقضاء اریفو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تکبیر تکبیر کی آواز کی وجہ سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اختتام کا پتا چلتا تھا چھوٹے ہوتے تھے اگرچہ چھوٹی عمر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اللہ مفقی دین و علم طویل الہ اس کو دین کی فقاحت عطا کر اور اس کو تفسیر کا علم عطا کر صاحب علم تھے سگر سنی میں بھی چھوٹی عمر میں بھی صاحب علم تھے لیکن چونکہ چھوٹے تھے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو یہ سخت بندی کا اصول ہے کہ امام کے قریب قریب عقل مند سمجھدار لوگ کھڑے ہوں اور جو کم عمر ہیں چھوٹے ہیں وہ صفوں کے آخر میں کھڑے ہوں چاہے صف کا آخر پہلی صف میں ہی ہو جائے چاہے دسویں صف میں ہو یہ ایک اصول اور طریقہ کار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے پھر بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نمازی کوئی آدمی انسان ہے جماعت کے دوران شامل ہوا نماز پڑھ رہا ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہوا خارج ہو گئی مثلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ کار سمجھایا ہے کہ وہ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھے اور امام کے مخالف سے یعنی امام کے اس طرف کھڑا ہے تو اس طرف کو صاف کے آخر سے نکل جائے دوسری طرف کھڑا ہے تو دوسری طرف صف کے آخر میں پہنچے اور وہ پیچھے کی جانب چلا جائے اور جا کے دوبارہ وضو کرے وضو کر کے آ کے نئے سرے سے دوبارہ نماز کا آغاز کرے اب مثال کے طور پہ وہ آدمی پہلی سب میں کھڑا ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا وہ سب سے نکل گیا درمیان میں جگہ خالی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے سد الخلل خلا کو پر کر لو تو وہ جو صف کے درمیان میں جگہ خالی ہے یہ نہیں کہ پرلی طرف والے نمازی پرلی طرف کھڑے رہے نہیں ایمان کی طرف وہ ملے صف کے خلا کو پور کیا جائے پھر اگلی صح میں ایک بندے کی جگہ باقی رہ جائے گی پچھلی صف سے آدمی نکل کے اگلی صف میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اطن مصفا اللہ فلا پہلے اگلی سخت کو پورا کرو اس کے بعد دوسری کو اس کے بعد تیسری کو اس کے بعد چوتھی کو جو نقصان اور کمی ہو وہ آخری صحت میں ہونی چاہیے آخری سے پہلی سخت میں کسی قسم کا کوئی نقص اور کمی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح مثلا اگر امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے امام وہ نماز چھوڑ کے نکل جائے پیچھے سے مقتدی جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ امام کے مسلے پہ آ کے نماز کو جاری رکھے مختلف کا وضو تو قائم ہے ان کی نماز جاری رکھی جائے گی امام صاحب کا وضو ٹوٹا ہے وہ دوبارہ جائیں وضو کر کے آئے اور پیچھے آ کے سف کے اندر شامل ہو جائیں نئے سرے سے نماز کا آغاز کریں اور اس طرح امام صاحب کی جگہ لینے کے لیے اگلی سپ سے ایک بندہ نکلا ہے درمیان میں جگہ خالی ہو گئی ہے پچھلی سب سے بندہ اگلی سب میں آئے یہ اگلی سف والے اس کو پورا کریں آخر سے پچھلی سپ سے ایک بندہ آگے آئے سفوں کو پہلے مکمل کیا جائے اس کے بعد جو کمی اور نقص ہو وہ آخری صف میں ہونا چاہیے اگلی صفوں کے اندر کسی قسم کا کوئی خلا کوئی نقص اور کمی واقع نہیں ہونی چاہیے اسی طرح اگر کوئی آدمی نمازی نماز کے اندر شامل ہوتا ہے دیکھتا ہے اگلی سفیں ساری مکمل ہو چکی ہیں تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پیچھے اکیلا کھڑا ہو کر نماز شروع کرے اگر تو اس کے ساتھ کوئی اور آدمی مل جاتا ہے فا با اچھی بات ہے وگرنہ جتنی رکعتیں اتنے اکیلے نے کھڑے ہو کر پڑھی ہیں وہ رکتیں اس کو دوہرانا پڑیں گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاح طالب الفار دن خلف صف صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہے پھر فرمایا منسلح قلفستی وحدہ ہوں فل عیدال جو آدمی صف کے پیچھے اکیلا کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے وہ نماز کو دہرائے بعض لوگ کیا کرتے ہے دیکھتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں تو اگلی صف سے نمازی کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں یہ طریقہ کار غلط ہے اگلی صف کے اندر نقص اور کمی واقع ہو جاتی ہے اور اگلی صف کو توڑنا صف میں کمی واقع کرنا یہ منع ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے دعا کی من واسالا سب فن اللہ جو آدمی صف ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملائے وہ من کاتا ہے سب فن اور جو صف توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑے تو صفوں کو جوڑنا چاہیے ملانا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کو آپ کا نمازی بھائی کہے کہ قریب ہو جاؤ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ آپ اسے اور پاؤں دور کرتے رہیں اور میں بھی اپنے بھائیوں کے ہاتھوں نرم ہو جاؤ وہ تمہیں اپنی طرف ملاتے ہیں کھینچتے ہیں آرام سے آ جاؤ صف بندی ہونی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قدم صف کو ملانے کے لیے اٹھتا ہے اللہ تعالی کو وہ قدم بڑا محبوب ہے کہ جس کے ذریعے بندہ سب جوڑتا ہے سب کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما الیہ اللہ علیہ